ہم بونا بچوں کے لیے صلاحی کہانیاں اور بہت کچھ نسیبا رہا ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ ڈاٹ کام الحمد للہ وسدا وسلا وسلام عالم اللہ نبی بعدہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتمت كلمة رَبِّكَ صدقا وعدلا لا مُبَدِّلَ لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْغُرُسُونَ صدق اللہ لزی سورة الانعام کی آیت نمبر 115 سے آج کے درس کا آغاز ہو رہا ہے اس سے پہلی جو آیت تھی آیت نمبر 114 اس میں بھی قرآن کریم کا ذکر تھا اور آیت نمبر 115 میں بھی حقیقت میں قرآن کریم ہی کا ذکر ہے آیت نمبر 114 میں اللہ نے فرمایا تھا کہ ان سے پوچھیں کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا حکم اور فیصل بناؤں حالانکہ اللہ نے تمہاری طرف تفصیلی کتاب نازل کی ہے اور فرمایا تھا کہ وہ لوگ جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی یعنی یہود و نصارہ وہ جانتے ہیں کہ قرآن تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے حق کے ساتھ لہذا تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ یعنی اس بات کا یقین رکھو کہ اہل کتاب کو معلوم ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یہاں فرمایا کہ متمت کلیمت ربی کا صدقما آپ کے رب کا یہ کلام صدق اور عدل کے لحاظ سے کامل ہے صدق کے لحاظ سے بھی کامل یعنی سچائی اور عدل کے لحاظ سے بھی قامل. امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے مضامین دو قسم کے ہیں یا تو خبریں ہیں قصص ہیں پیشن گوئیاں ہیں اطلاعات ہیں بیانات ہیں تو ان کے اعتبار سے قرآن سچا ہے سراپا صدق ہے اس میں کذب کا کوئی احتمال اور قذب کا کوئی امکان نہیں ہے ظاہر ہے کہ قرآن کریم کو دنیا میں آئے ہوئے سوا چودہ سو سال ہو گئے یعنی سوا چودہ سو سال سے بھی پہلے سے قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا اور اب تک قرآن دنیا کے سامنے ہے اور بہت سے لوگ ہیں جو قرآن کی مخالفت کرنے والے ہیں اسلام کی مخالفت کرنے والے ہیں دشمنی رکھنے والے ہیں انکار کرنے والے ہیں اور ان کی نظر تاریخ پر بھی ہے بیانات پر بھی ہے اس کائنات پر بھی ہے انسانوں کے احوال اور نفسیات پر بھی ہے تو اگر پرانے کریم میں کوئی بات معذ اللہ واقعاتی اعتبار سے خلاف حقیقت ہوتی جھوٹ پر ببری ہوتی تو آج تک بیان کر دیتے ثابت کر دیتے کہ فلاں قصہ جو قرآن کریم نے بیان کیا وہ ایسے نہیں ہے جیسے قرآن کہتا ہے بلکہ وہ دوسری طرح ہے لیکن کوئی ایسا ثابت نہیں کر سکا تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے مضامین کی ایک قسم تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں اطلاعات ہیں بیانات ہیں اخبار ہیں قصص ہیں واقعات ہیں قوموں کے حالات ہیں اس اعتبار سے قرآن سچا ہے سراپا صدق ہے آج تک اس میں کوئی شخص جھوٹ ثابت نہیں کر سکا دوسری قسم قرآن کریم کے مضامین کی وہ احکام ہیں قرآن کریم نے مختلف احکام دیے بعض چیزوں کو حلال کیا بعض چیزوں کو حرام کیا بعض چیزوں کو انسانوں پر فرض اور واجب قرار دیا نماز کا حکم دیا زکوات کا حکم دیا حج کا حکم دیا حلال چیزوں کو کھانے کا حکم دیا شراب جونزیر وغیرہ کو حرام قرار دیا سود کو حرام قرار دیا تو اس اعتبار سے قرآن عدل پر مبنی ہے اپنی خبروں کے اعتبار سے سدق پر مبنی ہے اور اپنے احکام کے اعتبار سے قرآن عدل پر مبنی ہے اب عدل کے دو معنی ہوتے ہیں ایک معنی تو ہے انصاف تو قرآن کریم کے جتنے بھی احکام ہیں ان کے اندر انصاف ہے ظلم کا کوئی شائبہ نہیں ہے اور عدل کا دوسرا معنی ہوتا ہے اعتدال میاں روی افراد اور تفرید سے پاک یہ چیز بھی قرآن کریم کے احکام میں جاتی ہے جبکہ انسان کے جو بنائے ہوئے قوانین ہیں ان کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی یا تو انصاف نہیں ہوتا یا اعتدال نہیں ہوتا افراد و تفریح ہوتی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ متمت کلیمت رب و ربی کا آپ کے رب کا یہ کلام صدق اور عدل کے لحاظ سے کامل ہے ع ع علی اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا یہ بھی ایک چیلنج ہے لام بدلا علی اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا اس لیے کہ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کے کلمات میں کوئی غلطی ثابت نہیں کر سکتا تو یہ چیلنج گویا کے لیا جا رہا ہے اگر تمہیں قرآن کریم کی بیان کردہ حقیقتوں میں شک ہے تو اس میں کوئی غلطی ثابت کر دو لیکن اللہ کہتے ہیں میرے کلمات میں کوئی غلطی ثابت نہیں کر سکتا اور آج تک ثابت نہیں کر سکا ایک معنی تو یہ ہے اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ کی کلمات میں اللہ کی کتاب میں اللہ کے قرآن میں کوئی شخص زبردستی تبدیلی نہیں کر سکتا یہ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن کو کوئی بدل دے یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ قرآن کی کوئی صورت کو بدل دے بلکہ یہ بھی بہت دور ہے کہ کوئی قرآن کی آیت کو بدل دے الحمد اللہ پاک نے اس کا ایسا محفوظ اور مضبوط انتظام کیا ہے کہ کوئی شخص قرآن کے ایک لفظ اور ایک حرف کو بھی نہیں بدل سکتا یہ محفوظ کتاب ہے دنیا کی محفوظ ترین کتاب دوسری کتابوں کے ماننے والے یہ دعوی نہیں کر سکتے کہ ہم وہی کتاب پڑھیں جو ہمارے نبی پر نازل ہوئی الحمد ہم مسلمان یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم وہی کتاب پڑھ رہے ہیں جو الحمد ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی لا علی کلیمات اس کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا کوئی بدل نہیں سکتا اس میں کوئی غلطی بھی ثابت نہیں کر سکتا اور اس کے الفاظ حروف آیات کو کوئی بدل بھی نہیں سکتا بڑی کوشش کی لوگوں نے آج تک کوششیں ہو رہی ہیں لیکن کل کے بھی معاند اور دشمن ناکام ہوئے آج کے دشمن بھی انشاءاللہ اللہ ناکام ہوں گے وہو سمیع العلیم اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے آپ جانتے ہیں کہ پہلی آیات میں مشرقین نے حضور سے مختلف موجات کا مطالبہ کیا تو آخر میں اللہ فرما رہے ہیں وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ میں سننے والا بھی ہوں جاننے والا بھی ہوں ان کے موجزات کے مطالبے کو سنتا بھی ہوں اور جو کچھ ان کے دل میں ہے اسے جانتا بھی ہوں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ جُو ذِلُّكَ أَن سَبِيلِ اللَّهِ اور جو لوگ زمین میں آباد ہیں اگر آپ ان میں سے اکثر کی اطاعت کریں گے تو یہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے جب قرآن کریم نازل ہوا تو انسانوں کی اکثریت جو تھی وہ جاہلیت میں مبتلا تھی تو اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ ان کی اکثریت کی اتباع کریں گے تو یہ آپ کو بھی گمراہ کر دیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گمراہ ہونا اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا یہ اصل میں ہمارے جیسوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم دین کے بارے میں اکثریت کی اتباع کرو گے تو یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے جیسا کہ حضور کے زمانے میں لوگ جاہلیت میں تھے آج بھی جاہلیت میں ہے یاد رکھیں وہ جاہلیت قدیمہ تھی یہ جاہلیت جدیدہ ہے ہم جو قرآن کو ماننے والے ہیں ہماری نظر میں جاہلیت کا تصور اور ہے اور جو مادیت پرست ہیں ان کی نظر میں جاہلیت کا تصور اور ہے ہم کہتے ہیں جو شخص اللہ کی وہی سے اللہ کے حکموں سے اللہ کی عبادت سے اللہ کی اطاعت سے بغاوت کرتا ہے وہ جاہل ہے اگرچہ وہ بہت بڑا سائنسدان ہی کیوں نہ ہو وہ ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو بہت بڑا معرخ کیوں نہ ہو فلسفی کیوں نہ ہو لیکن چاہل ہے جو اللہ کے حکموں سے اللہ کی عبادت اور اطاعت سے باغی ہے لہذا اس وقت جو لوگ باغی تھے وہ بھی جاہل اور آج جو لوگ باغی ہیں وہ بھی جاہل یہ کس کو جاہلیت کہتے ہیں یہ جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں اس زمانے کو جب سائنس نے کوئی ترقی نہیں کی تھی میڈیکل نے ترقی نہیں کی تھی زراعت نے ترقی نہیں کی تھی مادیت نے ترقی نہیں کی تھی مشینیں ایجاد نہیں ہوئی تھی تو اس کو کہتے ہیں جاہلیت کا زمانہ معاذ اللہ اور اپنے زمانے کو مشینوں کے زمانے کو یہ کہتے ہیں روشن خیالی کا زمانہ ترقی کا زمانہ اگر اس تعریف کو مان لیا جائے تو معذ اللہ اس کا مطلب یہ ہوگا حضور کا زمانہ صحابہ کا زمانہ تابعین کا زمانہ تبا کا زمانہ وہ جاہلیت کا زمانہ تھا اور آج کا زمانہ یہ روشنی کا زمانہ ہے یہ ترقی کا زمانہ ہے تو یہ تعریف جاہلیت کی یہ ہماری نظر میں بالکل غلط ہے اگر کوئی بستی کوئی علاقہ کوئی جنگل کوئی ملک ایسا ہو جہاں نہ میڈیکل کی سہولت ہو نہ مشینیں ہوں نہ گاڑیاں نہ جہاز لیکن وہاں پر اللہ کے حکموں کی اطاعت ہوتی ہو تو ہم اس علاقے کو روشنی کا علاقہ کہیں گے نور کا علاقہ کہیں گے اور اگر کسی ملک میں کسی شہر میں ساری سہولیات ہوں ساری سہولیات لیکن ایمان نہیں ہے قرآن نہیں ہے وہی کی اتباع نہیں اللہ کی عبادت نہیں رسول کی اطاعت نہیں تو ہم اس ملک تو اس شہر کو کہیں گے جاہلیت میں ڈوبا ہوا شہر جاہلیت میں ڈوبا ہوا علاقہ جیسے اس وقت جاہلیت کے خلاف جہاد کرنا ضروری تھا آج بھی اس جاہلیت کے خلاف جہاد کرنا ضروری ہے ڈبلو تو بھائی فرمایا کہ اکثریت کی اتباع نہیں ہے اکثریت کی اتبانی دین کے معاملے میں اکثریت کی اتبانی دنیا کے معاملات میں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ گھر کے افراد زیادہ کس طرف ہیں یہاں پلاٹ لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے گھر بنانا چاہیے نہیں بنانا چاہیے دکان لگانی چاہیے یا نہیں لگانی چاہیے اور فیکٹری اور کارخانہ قائم کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے دنیا کے معاملات میں تو ہو سکتا ہے کہ گھر کے افراد کی کثرت جو ہے اس کو آپ دیکھ لیں زیادہ کی جو رائے ہے اس پر آپ عمل کر لیں لیکن جہاں تک دین کا معاملہ ہے جائز نجائز حلال حرام وہاں اکثریت کو نہیں دیکھا جائے گا وہاں تو اللہ کے حکموں کو دیکھا جائے گا اس لیے ہم جو کہتے ہیں جو خالص مغربی جمہوریت ہے جو خالص مغربی جمہوریت ہے وہ کفر کا نظام ہے ہاں یاد رکھیں یہ بعض لوگ جمہوریت جمہوریت ایسے کہتے ہیں گویا کہ یہ این اسلام ہے گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے تو جو مغربی جمہوریت ہے وہ تو کفر کا نظام ہے اس لیے کہ مغربی جمہوریت میں حلال اور حرام جائز اور نجائز صحیح اور غلط کا فیصلہ اکثریت کی بنا پر ہوتا ہے وہی الہی کی بنیاد پر نہیں ہوتا اگر برطانیہ کی پارلیمنٹ کی اکثریت ہم جنس پرستی کو جائز کہہ دے تو ان کے ہاں ہم جنس پرستی جائز ہو جاتی ہے تورات کو نہیں دیکھا جاتا انجیل کو نہیں دیکھا جاتا کہ اس میں کیا لکھا جاتا؟ لکھا ہوا ہے ان کے ہاں تو اکثریت کو دیکھا جاتا ہے ہمارا دین جہ کہتا ہے جہاں تک اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کا تعلق ہے سری حلال اور حرام اور جائز اور نجائز کا تعلق ہے وہاں اگر کسی پارلیمنٹ کے ہزار ممبران میں سے نو سو نو سو کسی حرام کو حلال کہنے پر متفق ہو جائیں اور ہزار میں سے ایک ڈٹا ہوا ہو اس کی حرمت پر تو ہمارا دین کہتے ہیں نو سو ننانوے کے مقابلے میں اس ایک کی رائے زیادہ بزنی ہوگی تو اکثریت کا اعتبار نہیں ہے دین کے معاملات میں فرمایا کہ وہ ان توتے اکثر امن فل جو لوگ زمین میں آباد ہیں اگر آپ ان میں سے اکثریت کی اطاعت کریں گے تو یہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے انتبنا اللہ ثنا و ان ہم اللہ یخ رسول یہ تو محض اٹکل کی پیروی کرتے ہیں اور محض گمان میں پڑے ہوئے ہیں یاد رکھیے جو نظریات اور جو فلسفے جو نظام جو عزم جو پروگرام وہی یہ اللہی سے بغاوت پر مبنی ہیں وہ سارے کے سارے اٹکل ہیں گمان ہیں زن ہیں تخمینے ہیں ان کے پاس کوئی قطعی چیز نہیں ہے یقینی چیز نہیں ہے تو یقینی چیز, تو یقینی چیز صرف وہی یہ الہی ہے ان نب کا ہوا عالمین دل انصری بے شکتے رب خوب جانتا ہے ان کو جو اس کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں وہ اعلم عالم اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پا جانے والوں کو تو بتایا ہی جا رہا ہے کہ انسانوں کے عقائد اور اعمال کے بارے میں کوئی پیمانہ ہونا چاہیے جس کے مطابق فیصلہ کیا جا سکے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح اللہ کہتے ہیں وہ پیمانہ خود میں ہوں میں فیصلہ کروں گا کون گمراہی پر ہے اور کون ہدایت پر ہے اس کا فیصلہ کرنے کا انسانوں کو اختیار نہیں فکلو اما ذکی رسم اللہ علیہ ان کن تم بھی پس ہی ان جانوروں کے گوشت میں سے جن پر اللہ کا نام ذکر کیا جائے اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو مشرقین نے حلال اور حرام کا اختیار خود سنبھال رکھا تھا یا اپنے چند ایک مذہبی رہنماؤں کو دے رکھا تھا بعض چیزیں ایسی تھیں کہ مردوں کے لیے حلال اور عورتوں کے لیے حرام اور بعض حلال چیزوں کو سب کے لیے حرام از بعض حرام چیزوں کو سب کے لیے حلال تو اللہ فرماتے یہ اختیار کسی کو نہیں ہے یہ اختیار میرے پاس ہے لہذا اے مسلمانوں جو حلال جانور ہے جب اسے اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے تو اسے کھاؤ مشرقین کے خود ساختہ حرام کو حرام مت اللہ تا کلو مازو کی رسم اللہ علی اور تمہیں کا چیز مانے ہے کہ تم اس جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا جائے مقدسم حالانکہ اللہ نے وہ چیزیں تفصیل سے بیان کر دی ہیں جو اس نے تم پر حرام کی ہیں تو ان جانوروں کا گوشت کھاؤ جن پر اللہ کا نام ذکر کیا جائے جنہیں اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے علماء نے لکھا ہے کہ یہاں یہاں سے غلوب کی ممانعت ہے یعنی ظہ و تقوا میں غلوم کرنا مبالغہ کرنا جسے مذاق کے طور پر میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی تقویٰ تو اچھی چیز ہے تقوا کا حیضہ یہ اچھی چیز نہیں ہے اب کسی کو تقوے کا حیضہ ہو گیا وہ کہتے کہ میرے تقوے کا تقاضا یہ ہے کہ میں رات کی باسی روٹی کھایا کروں اور پانی میں بھگو کر کھایا کروں یہ گوشت کھانا اور یہ مرغم غذا کھانا یہ گویا کہ میرے زہد و تقوا کے خلاف ہے تو یہ ایسا شخص ہے جس کو گویا کے زہد کا اور تقوے کا حیضہ ہو گیا ہے ہمارے لیے بہترین نمونہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ویسے تو ہمارے آقا نے فقر کو پسند فرمایا سادگی کو پسند فرمایا بھوک کو پسند فرمایا کبھی بھوکا رہوں کبھی کھاؤں آقا نے یہ پسند فرمایا اور جو میسر آ گیا وہ کھا لیا سوکھی روٹی بھی کھالی باسی روٹی بھی کھالی لی بعض اوقات ردی کھجورے بھی کھالی ایسی سادی غذا لیکن ایسا بھی ہوا کہ آپ کے دسترخوان پر گناہ ہوا گوشت ہے اور آپ نوچ نوچ کر تناول فرما رہے تو ایسا بھی ہوا ہے لہذا اچھی غذا کھانا یہ و تقوہ کے منافی نہیں ہے البتہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ والے کسی کا روحانی علاج کرنے کے لیے وقتی طور پر اسے ایسی چیزیں کھانے سے منع کر دیتے ہیں وقتی طور پر حرام نہیں کرتے وقتی طور پر کہ اس کی اصلاح ہو جائے تو اصلاح کی خاطر تو ایسا کرنا جائز لیکن مستقل طور پر ان چیزوں کے کھانے کو زہد و تقویٰ کے منافی سمجھ لینا یہ غلط ہے میں کسی اللہ والے کو دیکھا کہ اس کے خان پر بڑا اچھا کھانا ہے سر پکڑ کر بیٹھ گئے کیا کیا بڑا اللہ والا ہے یہاں تو مرغ چل رہے ہیں بھائی مرغ مسلم ٹکے چل رہے ہیں کباب کھائے جا رہے ہاں بکرے کی بان بھی دیکھی میں نے ان کے دسترخوان پر ارے کہاں تھے ہمارے حضور وہ تو کھجورے کھا کر گزارا کرتے تھے اور مہینہ مہینہ گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا اور یہاں جناب بکرے کی نانیں کھائی جا رہی ہیں یہ کیسی بزرگی ہے یہ اب بدگمانی کر کے بیٹھ گیا تو بھائی یہ چیز منع نہیں ہے منع نہیں ہے ہاں اس کے لیے تکلف کرنا کہ جب تک ٹکے اور کباب میسر نہ آئے تو جناب کا ہاضم درست نہیں ہوتا اور کوئی چیز حلق سے نیچے نہیں اترتی تو یہ بھی غلط ہے بھائی کوشش کی جائے سادہ زندگی گزارنے کی لیکن اللہ کسی کو اچھا دے رہے تو اس کو کھاتے ہوئے دیکھ کر بدگمانی میں بھی مبتلا نہ ہوا جائے تو فرمایا کلو اما ذکر رسم اللہ علیہ اور تمہارے لیے کیا چیز مانے ہے کہ تم نہ کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام ذکر کیا جائے مقد المحرم علیکم حالانکہ اللہ نے وہ چیزیں تفصیل سے بیان کر دی ہے جو تم پر اس نے حرام کی ہیں اللہ مز تمہی لیکن اگر تم سخت مجبور ہو جاؤ تو ان حرام چیزوں کو بھی کھا سکتے ہو اللہ اکبر ہمارا جو دین ہے یہ عملی زندگی سے تعلق رکھنا والا دین ہے یہ کوئی ہوا میں بنایا ہوا دین نہیں ہے فضا میں بنایا ہوا دین نہیں ہے اور یہ انسانوں کے لیے بنایا گیا دین ہے لہذا انسانوں کی مجبوریوں کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کی جان خطرے میں ہے اور جان بچانے کے لیے حلال روزی میسر نہیں تو اس کے لیے حرام کا کھانا یہ جائز ہے بقدرے ضرورت جان بچانے کی مقدار میں وہ کھا سکتا ہے مردار بھی کھا سکتا ہے خنزیر بھی کھا سکتا ہے شراب بھی پی سکتا ہے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور کو بھی کھا سکتا ہے بمرے مجبوری اور اتنا ہی جس سے جان بچ جائے اللہ کرے کہ کبھی ہم ایسے مجبور ہی نہ ہوں کہ ان چیزوں کو کھائیں لیکن اسلام نے اجازت دی اللہ مزت علئی بن کثیر اللہ احبو بغیر علم اور بے شک بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنی خاشات کے ذریعے سے گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو بغیر علم بغیر علم کے کون سا علم مراد ہے بھائی یہاں سے علم شرعی مراد ہے ان کے پاس کچھ شرعی دلیل نہیں ہے نہ قرآن سے نہ حدیث سے اپنی خاشات کی بنا پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں تو یاد رکھیے دلیل کتاب اللہ ہے سنت رسول اللہ ہے اجماع امت ہے فقہ اور قیاس ہے خاشات یا سنی سنائی باتیں یا باپ دادا کی رسمیں یہ کوئی دلیل نہیں ہے ارے بھائی یہ کیوں کام کرتے ہو کہتے ہیں ہمارے ابا جان بھی کیا کرتے تھے دادا جان بھی کیا کرتے تھے ہمارے خاندان میں تو بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے اور تو اور ہمارے شیخ صاحب بھی کرتے ہیں ہمارے پیر صاحب بھی کرتے ہیں اب ہو سکتا ہے پیر صاحب بھی علم سے کورے ہوں ایسے ہیں ایسے ہیں اللہ کے بندے پیر بنے بیٹھے ہیں علم سے کورے آتا جاتا کچھ نہیں تو علم سے بالکل خالی محروم جاہل قسم کے لوگ باپ کا نام بیچ رہے ہیں دادا کا نام بیچ رہے ہیں ان کی قبر بیچ رہے ہیں ان کا کفن بیچ کر کھا رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں تو فرمایا کے بہت سے لوگ اپنی خواہشات سے گمراہ کرتے ہیں بغیر علم کے بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے زیادتی کرنے والوں کو حد سے تجاوز کر جانے والوں کو وزرو ہر وبا پینا لوگوں چھوڑ دو ظاہری گناہ بھی اور پوشیدہ گنا اللہ ہم سب کو چھوڑنے کی توفیق دے رہے ارادہ تو کرتے ہو نا بھائی اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں ارادہ تو کر لیا کرو فارم کر لیا کرو جب کوئی نیکی کی بات سنو فارم ارادہ کیا کرو انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے دیکھو بھائی نقد ثواب ہے نقد ثواب ارادہ کرنے کا اور اللہ پھر کبھی کبھی توفیق بھی دے دیتا ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جب وہ سد کے دل سے ارادہ کرتے ہیں تو اللہ ان کو توفیق دے دیتے ہیں جب گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا اللہ توفیق دے دے گا اب آپ یہ سمجھے کہ گناہ ہے کیا, کیا ہے گنا مختصر سی تاریخ بعض کتابوں میں گناہ کی لکھی ہے کہ معمود جن چیزوں سے جن کاموں سے اللہ نے منع فرمایا ان کو کر لینا اور جن کے کرنے کا حکم دیا ان کو چھوڑ دینا یہ گنا